حکمت کی باتیں اجاج نے اپنے طبیب سے کہا کہ مجھے طب کی خاص اور اہم باتیں بتاؤ یعنی طب کا خلاصہ تو طبیب نے کہا تم صرف جوان عورت سے نکاح کرو اور صرف جوان جانور کا گوشت کھاؤ دوپہر کا کھانا کھا کر سو جاؤ اور رات کا کھانا کھا کر چلو اگرچہ کانٹے پر چلنا پڑے اور اپنے پیٹ میں کھانا اس وقت ڈالو جب پہلے والی چیز ہضم ہو چکی ہو اور اپنے بستر پر آنے سے پہلے بیت الخلاء جاؤ اور ہر پھل اس کی ابتدا میں کھاؤ اور انتہا میں نہ کھاؤ